الحمد للہ الحمداللہ نحمد ہو انستاعی نُ ہو انفرو من شرور انفسنا ومن من اعمالنا احد اللہ فلاں دلہ و اشد اللہ علا عل اللہ وحد شریق لہو و اشد وَنَّ محمد ابدو رسول اماں بادر الحدیسی کتاب اللہ و خیر اللہی حدی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشرَور محدث وک اللہ محدم بدا وک اللہ بداعتن صلا و دلال فنار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني افقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي واعمل صالحا ترضاه واسلح لي في ذريتي واسلح لي في ذريتي انني تبتو اليك واني من المسلمين اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وعیتائی ذلقربا وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی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 حضرات محترم اسلام اور دوسرے مذاہب میں فرق یہ ہے اسلام دنیا کے مذاہب میں سے واحد مذہب ہے جو رشتوں کے تقدس کا ان کے احترام کا درس دیتا ہے باقی جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی اپنی اپنی طریقۂ کار ہے اپنے اپنی ان کے قانون ہیں وہ اس قانون کے مطابق اپنے ماننے والوں کو حکم دیتے ہیں ہمارے پڑوس میں ہندو بستے ہیں اور ہماری زندگی کی بہت سی حرکات و سکنات اعمال و افعال جو ہم نے وہاں سے اخذ کیے ہیں بدقسمتی یہ کہ ہم انہیں نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں ہندو مذہب کے اندر یہ ہے کہ جب ایک باپ یا ایک بھائی اپنی بہن یا بیٹی کا رشتہ کسی کو دے دیتا ہے اب وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں یا برا سلوک کریں اسے ماریں یا زندہ رکھیں اس بچی کو ہر صورت اس ظلم کی چکی کے اندر پسنا ہے اور سسرال والے یہ اپنا حق تصور کرتے ہیں کہ اب آنے والی جو ہے یہ ہماری بہو یا بیٹی نہیں ہے بلکہ یہ ہماری لونڈی ہے جیسے چاہے استعمال کرے حتیٰ کے سکھ مذہب کے اندر اتنی غیرتی ہے کہ وہ اس عورت کی عصمت کو بھی سسر اور بھائی بھی پامال کرتے ہیں لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو گھریلو زندگی کے اندر انسان کو ایسی ترجیحات دیتا ہے باپ اپنے باپ ہونے کی حیثیت میں اپنے دائرہ کار کے اندر رہے ماں اپنی ماں کی حیثیت سے رہے خامت اور بیوی اپنی حیثیت میں رہے جب تک ہم دوسرے کے کام میں مداخلت سے باز آتے رہیں گے ہمارے گھروں میں خوشیاں رہیں گی جب ہر انسان اپنے دائرہ کار سے باہر نکلتا ہے دوسرے کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے تو پھر اس کا یقینی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گھروں کا امن سکون غارت ہو جاتا ہے وہاں سکون نہیں رہتا اللہ رب العزت نے سورت نسا کی آیت نمبر دو میں یہ واضح طور پہ بات ارشاد فرمائی کہا بط اللہ ان اللہ تصا البی والا لوگوں ڈر جو اس اللہ سے جس نے رشتوں کے متعلق تم سے سوال کرنا ہے اگر بیٹا ہے تو اس سے سوال کرنا ہے تجھ پہ حق تھا ماں باپ کے ساتھ کیا اس نے سلوک کیا اور ماں باپ کے سوال کیا جائے گا اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی جو حقوق اولاد کے ان کے ذمے تھے وہ کہاں تک ادا کیے اور یاد رکھیں جب اسلام کے اندر یہ تصور نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اگنور کرتے ہوئے دوسری کی زندگی میں داخل ہو کے ان کے سکون کو برباد کرتے رہے چاہے وہ ماں باپ کیوں نہیں ہے اس لیے یہ بات یاد رکھے اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرمایا و تخ اللہ اللہ تسا النبی ول ارحام اس ذات سے ڈرنا جس نے رشتوں کے متعلق سوال کرنا ہے اور یہاں اس کو جو بنیادی کردار ہے یہاں دو خاندانوں کو ملانے کا خامد اور بیوی بی ہر دونوں کو کہا کہ یہ یاد رکھو اس میں کوئی شک نہیں پہلے ایک خاندان ایک ہے دوسرا دوسرا ہے اور بیٹے کو بھی یہ بات سمجھائی اور بیٹی کو بھی کہ نہ تو اپنوں کی بات مان کے دوسروں کے ساتھ غلط رویہ کرنا ہے اور نہ دوسروں کی بات مان کے اپنے اصل کو چھوڑنا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ بیٹیوں کو شادی کرنے کے بعد پھر یہ دو گروپ بن جاتے ہیں ایک ماں باپ اپنے بیٹے کو فیڈ کرتے ہیں دوسرے اپنی بیٹی کو فیڈ کرتے ہیں اور زندگیاں تنگ کر کے رکھ دیتے ہیں اسلام ان باتوں پہ سخت ڈانٹتا ہے ہمیں ہم نے اسلام کے ارد گرد دائرہ لگا دیا ہے کہ پانچ نمازیں پڑھ لی روزہ رکھ لیا زکات دے دی اور حج کر لیا خلاص <تصفحان> نہیں میرے عزیز بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بلکہ دو باتیں ہمیں مد نظر رکھنے چاہیے آپ نے حقوق العباد کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی جس شخص نے اپنے سے چھوٹا ہے چاہے وہ چند لمحے چھوٹا ہے یا وہ بچہ پوتا جہاں تک چھوٹا ہے ملم مل یارحم سگی را جس نے اپنے چھوٹوں پہ رحم نہ کیا ولم يوقر جس نے اپنے سے بڑے کا احترام نہ کیا تو کیا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلئی سمنا وہ ہمارا امتی ہی نہیں ہے اس میں میں بھی اپنے آپ سے سوال کروں آپ بھی اپنے دل سے پوچھئے کیا ہم امتی ہیں کیا ہم واقع اپنے سے چھوٹے پہ رحم کرتے ہیں یا ہم بلیک میل کرتے ہیں کہ چونکہ میں اس کا بڑا ہوں یہ میرا بیٹا ہے میرا بھتیجا ہے میرا بھانجا ہے میرا فلاں رشتہ ہے میں جیسے چاہوں کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت نہیں دی یا چھوٹے کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ اپنے بڑے کے احترام میں فرق لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمن فرمایا اکرمو اولادکم ماں باپ کو حکم دیا جا رہا ہے اپنی اپنی اولاد کا احترام کرو جب تم اپنی اولاد کی عزت کرو گے تو پھر لوگ کریں گے اور بہت سے بہت اچھے لوگ جو ہیں نیک اور صالح انسان ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو انہوں نے کبھی اپنی اولاد کو بھی تو کر کے نہیں بلایا تو یہ اس پہ کوئی شک نہیں کہ باپ ہونے کی حیثیت سے ماں ہونے کی حیثیت سے ان کا احترام بہت ہے اللہ نے حکم دیا وہ خزاء ربو کا اللہ تعبد اللہ وبل تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت صرف عبادت کرنی ہے تو اللہ کی احسان کرنا ہے تو ماں باپ کے ساتھ لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا اگر تمہارے ماں باپ تمہیں کسی ایسی بات کا حکم دیتے ہیں جس میں اللہ کی نافرمانی فرمانی ہے اس کی معصیت ہے اس کی بغاوت ہے تو کہا لا طاعت المخلوق معصیت الخالق جہاں اللہ کی نافرمانی فرمانی ہوتی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے ہم اپنی زندگی اپنی انا کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں ہماری زندگی کے بہت سے مسائل اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کی طرف بھی نہیں دیکھتے اور محمد الرسول اللہ کے فرمان کی طرف بھی نہیں دیکھتے ایک عرب ارب دین نے بڑی خوبصورت ایک کتاب لکھی قرآن ہمیں تحفظ دیتا ہے ایک خامد اپنی بیوی سے جھگڑا ہوا اور اس نے اسے کہا میری طرف سے تمہیں طلاق ہے میں جا رہا ہوں جب واپس آؤں تو تم میرے گھر میں نہیں ہونی چاہیے چلا گیا جب واپس آیا تو دیکھا تو خاتون جو ہے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے بڑا غصہ آیا اسے اسے کہنے لگا تمہیں میں نے حکم دیا تھا کہ میں جب واپس آؤں میرے گھر میں نہ ہونا کیوں نہیں گئی اس عورت نے بڑی معصومیت اور سادگی سے کہا جانے لگی تھی لیکن قرآن نے میرے پاؤں پکڑ لی ہے اسے اور غصہ آیا اتنے بے کی بات کی ہے قرآن کیسے پاؤں پکڑ سکتا ہے کہنے لگی کہ اللہ کے اس حکم کو میں نے پڑھا تھا کہ جب تمہیں تمہارے خامت طلاق دے دیں تو اس کے گھر سے باہر نہ جانا جب تک اپنی عدت پوری نہ کر لو تو قرآن نے مجھے پکڑ لیا اب مجھے رب کا حکم ہے دوسری طرف تو خامد ہے تیرا حکم ہے بتاؤ میں کس کی بات مانوں میں نے تو اپنے رب کی بات مان کے ٹھہری ہوئی ہوں اب تیرا دل چاہتا ہے اٹھا کے باہر پھینک دے یا مجھے اللہ کے حکم کو پورا کرنے دے اس کا رویہ اس کی سادگی اللہ کے حکم کو ماننا خامد کے دل پہ اتنا اثر کر گیا اس نے اس سے سوری کر لی تو اللہ رب العزت نے جو اپنی پاک کلام اتاری ہے یاد رکھیں اس میں جو اللہ کے حکم ہیں جب تک ہم مانتے رہیں گے ہماری زندگی ہم پہ آسان ہوگی آگے دوسرا ایک خاتون کا قصہ لکھتی ہے کہ جب اس نے یہ معاملہ ان کے گھر کا دیکھا تو ساروں قطار رونا شروع کر دیا وہ دونوں ایک ہی جگہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑتی تھی تو چانس یہ ہے کہ جس دن ان دونوں کے ساتھ معاملہ ہوا وہ دونوں نے اسی آیت کا ترجمہ اور تفسیر پڑی تھی ایک نے اسے اپلائی کر لیا اور دوسری اپنی انا اور زد کی وجہ سے کہنے لگی اسے حق کیا ہے مجھے طلاق دیتا میں اب اس کے گھر نہیں رہوں گی چلی گئی اور پھر وہ ساری زندگی لکھتی ہے کہ میں اب بھی رو رہی ہوں ہمارے بچوں کا پرسان حال کوئی نہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ اطمینان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اس نے قرآن کو اپنا لیا قرآن کے مطابق اس کے فیصلے کو اپنی اپنے اوپر اپلائی کر کے اپنی انا کو مسخ کر دیا اللہ رب العزت کی بات کو قبول کر دیا آج وہ دونوں میاں بیوی ہیں اور ان کی اولاد ان کی پرورش میں ہے میں نے اپنے ضد اپنی انا کی وجہ سے وہاں سے چلی گئی آج میں اور میرا خامد آپس میں اکٹھے نہیں اور ہماری اولاد بھی رل رہی ہے تو یہ بات یاد رکھے بحثیت مسلمان ہم نے ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے اپنے رب کے ساتھ اشہد اللہ اللہ اللہ میں شہادت دیتا ہوں تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں وہ ہمارا مالک بھی ہے ہمارا خالق بھی ہے ہمارا رازق بھی ہے جو ہمارا مالک ہے ہم بحثیت غلام اس کے حکم کو کیوں تسلیم نہیں کرتے اس نے ہمیں پیدا کیا ہمیں اس کی یہ حیا ہی نہیں ہے ہم ہر بات پہ اپنے من کی مردی کرتے ہیں تو جب ایسا کریں گے نہ خود سکون آئے گا نہ اولادوں کو سکون آئے گا ہم اپنی زندگی سے انا کو نکال دیں جہاں انا کی ضرورت ہے وہاں لائیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے وہاں ہمارا فخر ہمارا ہماری انا جو ہے اس کو درمیان میں لانا اپنے آپ کو تباہی کی دعوت دینا ہے اللہ کا حکم آ جائے اس کو مان لیں اللہ رب العزت واضح طور پہ فرماتے ہیں و تقل حل تسا النبی و اس ذات سے ڈرو جس سے مانگ کے رشتے لیتے ہو ہم اپنے بیٹے کے لیے اپنے اپنی بیٹی کے لیے خود جا کے دوسری جگہ پہ تقاضا کرتے ہیں اور جانچ پڑتال کرتے ہیں اور پھر اپنی بہو کو یہ کہہ کے اپنے گھر لاتے ہیں کہ یہ ہماری بیٹی ہے لیکن سلوک بیٹی جیسا نہیں کرتے اپنی بیٹی کی ہزار غلطیاں درگزر کرتی ہے ماں بھی اور باپ بھی کیا جس کو لائے ہیں وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے کیسا حوصلہ تھا اس کا کہ اس نے ساری زندگی پال کے اپنی بیٹی کو دوسرے کے حوالے کر دیا ہمیں تو ان کا احسان مند ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے ایک جوان بیٹی کو پال کے عزت احترام آبرو اور اسمت کی حفاظت کرتے ہوئے ہمارے حوالے کر دیا ہے وہ تو محسن تھا ہم اپنے پاؤں کے نیچے کچلنے کی کوشش کرتے ہیں جب کسی کی بیٹی کو اذیت دیں گے تو ہمیں کہاں سے سکون ملے گا اور میں اپنی ماؤں سے بھی التماس کروں گا یقین مانیے بہت سے واقعات ایسے میں ویسے بات نہیں کر رہا ایسی ایسی دکھ بری باتیں بھائی آ کے بتلاتے ہیں سناتے ہیں کہ ہمارا کمپرومائز ہے ہم آپس میں ایک خوشی والی زندگی بسر کر رہے ہیں ماں کی انا نہیں ختم ہوتی باپ نے کہہ دیا بس میری بات کو پورا ہونا چاہیے چاہے بچے کی زندگی اجڑ جائے ان کے بچے رل جائیں ہماری انا رہنی چاہیے اگر ہم بحثیت انسان غلطی سب سے ہوتی ہے کسی کی غلطی کو معاف کرنے اور درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یاد رکھیں کل قیامت کے دن اللہ سے کس طرح معافی کے طلبگار ہوں گے جو اپنے بھائی کو معاف نہیں کر سکتا جو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کر سکتا جو اپنی بہو کو معاف نہیں کر سکتا جو اپنی بہن کو معاف نہیں کر سکتا وہ کس طرح توقع رکھتا ہے کہ اس کا رب اسے معاف کر دے گا اور اس پہ رحم کر دے گا اسلام ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ ان رشتوں کے تقدس کو پامال نہ کرو جو اللہ نے کسی کی حیثیت دی ہے اس حیثیت کو تسلیم کرو وہ باپ ہے تو باپ کی حیثیت سے تسلیم کرو ماں ہے تو ماں کی حیثیت سے تسلیم کرو لیکن بڑوں کو بھی یہ کہہ دیا کہ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر تم بڑے بنا دیے گئے تو تم فیصلے غلط کرتے رہو اگر غلط فیصلے کرو گی تو لا طاعت المخلوق ماسیت الخالی اور دوسری بات یہ حدیث بھی مد نظر رکھنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلموں صرف وہ بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا مستحق ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں مسلمان محفوظ ہیں رشتوں جو رشتے دار ہیں جو قریبی ہیں وہ تو ایک اور اسٹیپ آگے ہیں کیا ہماری زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہیں مسلمان تو دور کی بات ہے اولاد کے ہاتھ سے ماں باپ ماں باپ کے زبان اور ہاتھ سے اولاد بھائیوں کے ہاتھوں سے بہن یعنی کوئی شخص محفوظ نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ اللہ سب کی بات نہیں ہے بہت سے لوگ ابھی ہیں دنیا میں موجود ہیں وہ ہمارے لیے مشالے راہ ہیں جس طرح میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ مسلمان کی مثال ایک مینارائے نور کی ہے مینار وہ ہوتا ہے جو ساری عمارتوں میں سب سے بلند ہو اور نور وہ جو روشن ہو دور سے نظر آ رہا ہے کہ یہ منار ہے اور یہ روشن ہے دوسروں سے منفرد ہے الگ تھلگ ہے ایک مسلمان کو دوسرے لوگوں سے الگ تھلگ نظر آنا چاہیے لیکن ہم نے ایس اتنی رسومات جو ہندوؤں سے سکھوں سے عیسائیوں سے لے لی ہے ہماری زندگی ایسی خلط ملتی ہو گئی ہے کہ اسلام کے جو خوبصورت رنگ ہیں وہ مدم پڑ گئے ہیں ہماری زندگی تنگ ہو گئی ہے ہم پہ اور یہ کیوں ہوئی ہے اللہ رب العزت تو کہتے ہم ہمارا رب کبھی آبید تمہارا رب اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا تو پھر یہ اب سب کچھ کیوں ہوا ہے اس کا جواب اللہ رب العزت دیتے ہیں سورت کا آخری رکو اللہ فرماتے ہیں ومن آ رضا ان ذکری ف ان ن جو شخص میری نصیحت سے میرے ذکر سے اراز کرے گا میرے حکم سے اراز کرے گا فن ن لہو معیشت میں اس کی معیشت اس پہ تنگ کر دوں گا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یومل صرف دنیا میں ہی اس پہ تنگی نہیں ہوگی قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا پھر انسان سوال کرے گا اللہ رب العزت سے کال ربلی مح شر تنیاما وقت کن تو بسیرا اللہ نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے جبکہ میں دیکھنے والا تھا تو اس کا جواب اللہ دیں گے کالا کزا لکھا تتکایا وہ کزا لکھلیو متن سا کیا تیرے پاس میری آیتیں نہیں آئی تھی فنسی کہا تو نے انہیں بلا دیا وہ کزا لکھ لیو آج میں نے تجھے بلا دیا میرے پیارے بھائیو ہم دین کو کھیل اور تماشا نہ سمجھیں خدا کے لیے اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں ہماری دنیا اور آخرت کی عزت اس میں ہے اگر ہم اپنے دین سے انحراف کریں گے اور اگر اپنے دین کے اندر تغیر و تبدل کریں گے رد و بدل کریں گے اگر دین کے اندر اپنی رسومات کو داخل کریں گے تو پھر مالک ہم سے ہمارا چین چھین لے گا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نے ایک عہد دیا ہوا ہے وہ عہد کیا تھا اے اللہ میں شہادت دیتا ہوں تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی علا نہیں وہ اشہد النا محمد الرسول اللہ اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد کے علاوہ میرا کوئی رسول اور رہبر نہیں ہے اگر ہماری آپ رہبر ہیں اگر ہمارے سردار ہیں اگر ہم ان کے اطاعت گزار ہیں تو پھر ہماری زندگی میں رسول اللہ کا رنگ کیوں نہیں نظر آتا ہماری زندگیاں اس سے کیوں خالی ہیں پیارے بھائیوں آج تھوڑا سا رو لینے سے کوئی حرج نہیں ہوگا کل قیامت کے دن کا رونا کسی کام نہیں آئے گا کیونکہ آج دل سے نکلی ہوئی صدا تکلیف ایک آہ ایک آس آنکھ سے گرا ہوا آنسو ہماری پوری زندگی کی خطاؤں کو دھو سکتا ہے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنت ولهم سواد پھر کسی ظالم کی معذرت کو قبول نہیں کیا جائے گا اگر ظالم باپ ہے اگر ظالم ماں ہے ساس ہے سسر ہے بیٹا ہے بہو ہے بہن ہے یا بھائی ہے جو بھی ظلم کرے گا اور اگر وہ اپنے ظلم پہ نادم نہ ہوا اس نے اپنے ظلم پہ اللہ سے توبہ نہ کی تو یوم فا الظالمین معذرت پھر اس دن کسی کی معذرت کو قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ اس پہ لانت ڈال کے برے گھر میں داخل کر دیا جائے گا کیوں کیونکہ جب وقت تھا اس نے نہیں کی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص اتنا روئے گا اس کے آنسو اتنے بہیں گے کہ گڑے پڑ جائیں گے رخساروں پہ گڑے پڑ جائیں گے ایک وقت آئے گا رو رو کے انسان تھک جائے گا آنسو ختم ہو جائیں گے تو آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو جائے گا لیکن یہ ساری چیزیں اللہ کی رحم کے معاملے کو نہیں جگا سکیں گے کیونکہ اس وقت اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملم یرحم صغیرانہ ولم یو اختر قبیرانہ فلحِ زمنا جس نے اپنے سے چھوٹے پہ رحم نہ کیا بحثیت ماں باپ بحثیت ساس سسر بحثیت ننگ اور جو بھی رشتے بڑے ہیں جو طاقتور اور قوت والے ہیں اگر انہوں نے اپنے سے کمزوروں پہ اپنے سے چھوٹوں پہ رحم نہ کیا اور چھوٹوں میں اگر قوت آ گئی انہوں نے اپنے بڑوں کا احترام نہ کیا فلئی سمنا وہ سمجھ لے وہ اللہ کے نبی کی امت سے نکل گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ایسی بد, ب... بد بختی سے ایسی بد نصیبی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اس لیے ضروری ہے اللہ رب العزت کا حکم یہ ہمارے لیے اتنا ضروری ہے جتنا ہماری زندگی کے لیے سانس لینا ضروری ہے ہم اگر سوچتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں نہیں پوچھ رہا نہیں پکڑ رہا تو یاد رکھیں یہ پکڑنے کی جگہ نہیں ہے اگر اللہ کسی کو اس کے ظلم پہ بھی مہلت دیے جا رہا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ میری انتہائی ناراضگی کی وجہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ چوک من میں آتا ہے کر لے ایک دفعہ میں پھر اسے اتنی ہی سخت سزا دوں گا تو ہمیں اللہ کے غزب اس کے عقاب سے ہر وقت اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا والدین کو حکم دیا میری کسی بھی گزارشات سے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ کسی کو ریلیف مل رہا ہے اولاد کے لیے جو حکم ہے ان کی اولاد پابند ہے جو والدین کے لیے حکم ہے وہ والدین اس کے پابند ہیں کیوں یہ تو ہے درست ہے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے بڑے ہیں لیکن وہ اللہ سے بڑے نہیں ہیں وہ رسول اللہ سے بڑے نہیں ہیں ہم سے وہ بڑے ہیں لیکن نہ وہ اللہ سے بڑے ہیں نہ رسول اللہ سے بڑے ہیں اس لیے انہیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بیٹے کی خواہش کیا ہے انہیں یہ دیکھنا چاہیے میرے اللہ کا حکم کیا ہے میرے رسول نے اس معاملے میں کیا حکم دیا ہے تو میرے بھائیوں اپنے گھروں کو اجڑنے سے بچائیے اپنی انا کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں نہ بلند کریں جب اللہ نے فرعون کو توڑا تھا نا اس کو سزا دینے کا ارادہ فرما لیا پانی میں گرا برباد ہونے لگا تو ایک گھونٹ پانی کا برداشت نہیں کر سکا تھا کہنے لگا اللہ الہ اللہ آمنت بھی ہی بنو اسرائیل میں بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لاتا ہوں لیکن اس وقت دروازہ بند ہو چکا تھا توبہ کا اللہ نے اس کے کلمے کو قبول نہیں کیا تھا تو بعد میں اللہ نے ریزن کیا بیان کی میں نے کیوں برباد کیا کہا ان کا نہ یہ بڑا بننے کی کوشش کرتا تھا اور حد سے بھڑ گیا تھا اسے احساس ہی نہیں کہ ایک رب ہے اور اس کے حکم ہے جن حکموں کو ماننا ہمارے اوپر فرض ہے تو میرے عزیز بھائیوں ہمیں یاد رکھ لینا چاہیے جو شخص تین باتوں کا اللہ نے حکم دیا اور تین باتوں سے روکا جن جس نے تین باتوں پہ عمل کر لیا اور جس نے تین باتوں سے اپنے آپ کو بچا لیا وہ کامیاب ہو گیا اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حرب العزت فرماتے ہیں یہ صورت نحل ہے اس کی آیت نمبر نوے ہے اللہ تین باتوں کا پہلے حکم دیتے ہیں سب سے پہلا دیتا ہے اور انصاف کا تقاضا یہ ہے ہم جس طرح اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں جس طرح اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں اپنی بیٹی کا احترام بھی اسی طرح کریں اور جس طرح ہم اپنی بیٹی کے لیے کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں اپنی بہو کے لیے بھی وہی ناپسند کریں اور جو ہمیں اپنی بیٹی کے لیے اچھا لگتا ہے اپنی بہو کے لیے بھی وہی پسند کریں عدل کا تقاضا یہ ہے جب ترازو پکڑو تو برابر تو لو وہ جس کو لائے ہو کسی کے گھر سے وہ بھی تو تمہاری بیٹی ہے اپنی بیٹی تو کسی کو دے دی اس کے لیے تو خیر کے لیے دعائیں مانگتے ہیں رو رو کے اللہ سے التجائیں کرتے ہیں اے اللہ اس کو اپنے گھر میں سکھ دے, دے اور اپنی بہو کے لیے سکھ کا کوئی دروازہ نہیں اللہ اکبر اس لیے پہلا حکم ہے اللہ کا کہ جب بھی ہم دو افراد دو قوموں کے درمیان اور دو ملازموں کے درمیان گھر میں کسی دو افراد کے درمیان تعاضو پکڑے تو برابر کا پکڑے عدل کریں عدل, عدل عدل یہ ہے جو اس کا حق ہے اسے دیں جو اس کا حق ہے اسے دیں دوسرا ول احسان یہ اس سے اگلا اسٹیپ ہے احسان یہ ہے حق آپ کا ہے آپ اپنے اوپر دوسرے کو فقیت دے دیں جاؤ یار میں چھوڑا کوئی بات نہیں ہے تو نے فلاں بات کی جاؤ میں نے چھوڑ دیا معاف کر دیا ایسے ہوا چلو کوئی بات نہیں تو, بھی تو میری بیٹیوں کی طرح ہے تو بھی تو میرا بیٹا ہے تو بھی تو میرا بھائی ہے تو بھی تو میرا کلمہ گو ہے کوئی بات نہیں چلو تو ایسا ہو گیا تو کوئی بات نہیں اگر تم اپنی غلطی پہ شرمندہ ہو تو کوئی بات نہیں میں نے چھوڑ دیا گرانی باندھ لینی چاہیے احسان یہ ہے کہ حق آپ کا ہے آپ اس پہ لے سکتے ہیں لیکن اس لیے نہیں لیتے کہ میرے رب کا حکم ہے میں احسان کروں اسی طرح میرے عزیز بھائیو کبھی آپ زندگی میں تجربہ کر کے دیکھ لیں جب والدین کی انتقال کے بعد پراپرٹیز تقسیم ہوتی ہیں تو جو بھائی درگزر سے احسان سے کام لیتا ہے اللہ سب سے زیادہ رزق اسے دیتے ہیں اور یہ اللہ کا قانون ہے کامیابی کا زینہ ہے عدل اس سے اگلا اسٹیپ احسان اور اس سے آگے ہے وہ ایتا ذلقربا جو تمہارے رشتے دار ہیں انہیں دینے کی کوشش کرو ان سے لینے کی کوشش نہ کرو بیٹا بھی رشتے دار ہے بہو بھی رشتے دار ہے بیٹی بھی رشتے دار ہے بہن بھائی بھی رشتے دار ہیں تو یہ نہ سوچو دوسرے سے چھین لوں ایتا ایل قربا جو تمہارے قریبی ہی ہیں جو تمہارے رشتے دار ہیں تمہاری طرف سے انہیں آسانی ملنی چاہیے تنگی نہیں ملنی چاہیے ان تین چیزوں کا اللہ نے حکم دیا عرب کا ایک بہت بڑا شاعر تھا شاید اس کا نام توفیل دوسی تھا بڑا دانا اور عقل آدمی تھا لوگ اس سے مشورے طلب کرتے تھے یہ مکہ میں آیا تو لوگوں نے اس کے کان بھرنے شروع کر دیے کہنے لگے یہاں ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم شاید اس کا دماغ چل گیا ہے یہ ایسے ہو گیا فلاں تو آپ اس سے نہ ملیے گا آپ اپنے کام سے کام رکھنا قدرتی بات ہے کہ ملاقات ہو گئی کہنے لگے تمہارے متعلق لوگوں کے یہ خیالات ہیں کیا کہتے ہو تم آپ نے عادت پڑھی ان یا بالعدل ان لعلكم لگا پھر پڑو؟ آپ نے پھر پڑھی ان اللہ یا مربل ولیسان و عتا عظل قربا وا انفا شاہ ول منکری ول بغی یا اللہ کم وہ کہنے لگا پھر پڑھو جب پھر پڑھی تو کہنے لگے ہاتھ بڑھاؤ میں تمہارا کلمہ پڑتا ہوں جو اتنی پیاری بات کہتا ہے سارا زمانہ پاگل ہے جو تمہیں کہہ رہا ہے تو اتنی خوبصورت بات ہے کہ جس سے عرب کا بڑا دنا اور اقل مند انسان جب اس کے سامنے یہ چھ چیزیں پیش کی گئی کہ اللہ تین باتوں کا حکم دیتا ہے تین سے روکتا ہے تو وہ کہتا ہے معاشرے کی ساری خیری اس میں جو تین باتیں جن کا حکم ہے ان اللہ یامر بلادم ہمارا یامر کا مطلب ہے حکم کرتا ہے حکم یہ آڈر ہے اللہ کا آج چھوٹی سی عدالت میں آرڈر کو نہ مانا جائے تو عدالت لگ جاتی ہے لوگوں ہم کچھ نہ کریں صرف آرڈر کو نہ مانے تو توہین عدالت ہم پہ بھی لگے گی تو حکم ہے ہمیں ان اللہ یا مربل ولی احسان و عزل اور تین باتوں سے منع کیا ہے نفشا فہاشی بہو کرے یا بیٹی بیٹا کرے یا داماد بھائی کرے یا بہن باپ کرے یا ماں وہ قابل مزمت ہے وی نا انل فہشا فہاشی سے باز آ جانا ول من کہتے ہیں ہر وہ کام جس سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے سے بچو ولبی بغاوت سرکشی حد سے بڑھنا اس سے بچو تین کاموں سے بچ جاؤ تین کام کر لو جو کرنے کا حکم ہے ان اللہ مربل ادلی ولی احسان و عید القربہ جن سے منع کیا ہے وہ انحا انفحشہ منع کرتا ہے تم کو فحاشی سے وہ فحاشی ظاہری ہے یا چھپی ہوئی ہے وہ زبان سے کریں یا آنکھ سے وہ ہاتھ سے کریں یا اپنے جسم سے فہاشی فہاشی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے صحابہ کس طرح آپ نے فرمایا آنکھ دیکھتی ہے یہ آنکھ کا زنا ہے زبان بات کرتی ہے یہ زبان کا زنا ہے ہاتھ چھوتا ہے یہ ہاتھ کا زنا ہے یہاں تک تو اللہ رحم کر دیتا ہے اگر اس سے اگلے اسٹیپ پہ آ جاؤ تو پھنس جاتا ہے تو سب سے پہلا حکم دیا یہ آپ حکم دے سکتے ہیں کہ بیٹی تو ہماری بیٹی کی طرح ہے گھر میں پردے سے رہو باہر جانا ہے تو پردے میں رہو گھر میں رہنا ہے تو ایک دوسرے کے احترام میں رہو اچھی بات کا حکم کرنا ماں باپ پہ فرض ہے لیکن اپنی انا کے لیے اپنی اولادوں کے گھروں کو برباد کر دینا یہ کوئی دانائی کی علامت نہیں ہے یہ کل اللہ کی عدالت میں پیش ہو کے جواب دینا پڑے گا یہ بغاوت ہے اور سرکشی ہے کہ صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے کہ مجھے یہ اچھی نہیں لگتی بس اللہ اکبر اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں خاندانوں کے درمیان کوئی آپس میں بیٹھ کے کسی مجلس میں کلیش ہو جاتا ہے اب جھگڑا تو ہوا بڑوں میں بھائیوں میں یا اس کے والد یا اس کے والد کے درمیان کہ میرے سامنے اس نے یہ بات کی اس لیے میں اب یہ معاملہ ختم کر کے رہوں گا جبکہ کہ ان کی زندگی اچھی بس رہی ہے یہ بھی ہم اپنی انا کے لیے ہی کرتے ہیں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تکبر کرے گا جس شخص میں ایک رائی کے ذرے کے برابر رائی ہوتی ہے رائی کا ذرہ وہ ہوتا ہے کبھی آپ یہ روشن دان سے دھوپ آ رہی ہو تو درمیان میں ذرے اڑ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ دھوپ چلی جائے تو وہ ذرے نظر نہیں آتے بظاہر اس وقت بھی یہاں نامعلوم کتنے ذرے اڑ رہے ہیں لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے یا خوردبین سے آئیں گے یا دھوپ کی ایک تمازت آ رہی ہو تو اس میں نظر آئیں گے اس ایک ذرے کے برابر جس کے اندر تکبر ہوا اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں دیں گے اور سب سے بڑا تکبر یہ ہے کہ اس کو حق بات کا بھی علم ہے لیکن حق بات کو قبول نہیں کر رہا سچی بات کا پتا ہے وہ سچی بات کو سب سے بڑا دنیا کا تکبر یہ ہے باقی سب اس سے ہیں ہمیں احساس ہو جائے کہ غلطی میری ہے لیکن میری انا نہیں مان رہی میں کہتا ہوں میں کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے لوگ کہیں غلط کر رہے ہو اور میں اس غلطی پہ معذرت کروں نہ کرو لیکن خدا کے لیے ظلم تو نہ کرو اپنی بعض اوقات انسان اپنی غلطی کی وجہ سے اپنی اولاد کے اپنے بہن بھائیوں کے گھر اجاڑ دیتا ہے اپنی انا کی تسکین کے لیے تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھ نصیب فرمائے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وین ہا انل فاحشائی کر <وَالْمُنْكَر> کامیابی کے لیے اچھی چیزیں ہیں تین کا حکم دیا جا رہا ہے ان اللہ یا مربلا لوگو اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے انصاف کرو و دوسرا حکم یہ ہے کہ اس سے آگے اسٹیپ آگے بڑھو کہ احسان کرو حق تمہارا ہے دوسرے کے لیے درگزر کر دو ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہم بعض اوقات حق پہ اڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے اس میں حرج کوئی نہیں لیکن آپ نے فرمایا ایک بندہ حق پہ ہے اس کا رائٹ ہے اس کے باوجود وہ جگڑے کو چھوڑنے کے لیے اپنے حق سے دست بردار ہوتا ہے میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے درمیان جو خوبصورت سفید محل ہے میں اس کی ضمانت اس بندے کو دیتا ہوں جو حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑے کو ترک, ترک کر دیتا ہے یعنی ہے صحیح لیکن کہتا ہے میری وجہ سے جھگڑا ختم ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں ایک قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے تو کتنی خوبصورت باتیں ہیں جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے ہمارے سامنے یہ ساری باتیں موجود ہیں اللہ کی کتاب میں ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے فرامین میں ہے لیکن یہ کیسی عجیب بات ہے وہ امت جس کے پاس سب کچھ ہے متعین رستہ ہے قرآن جیسی کتاب ہے محمد جیسے رہبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جیسا رب ہے پھر وہ دنیا میں ٹامک ٹولیاں مار رہی ہے اور ہر جگہ ٹھوکریں کھا رہی ہے کیوں اس لیے کہ اللہ نے جو حکم دیا تھا انہوں نے اگنور کر دیا ان اللہ یامر بالعدل و احسان وہ عطا عزل اللہ عدل کا حکم دیتا ہے احسان کا دیتا ہے اپنے رشتہ داروں کو کچھ دینے کا دیتا ہے انہیں توڑنے مارنے کا نہیں دیتا وہ انہا انل فحشا فحاشی سے منع کرتا ہے اگر کوئی غلط کرتا ہے تو اسے کہنا چاہیے من رہا کو من کرن فلفی لسانی فبی قلبی وزالی کا ذاف المان تم اگر کسی برائی کو دیکھتے ہو تو ہاتھ کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے کہو ایسا بھی نہیں کر سکتے تو دل سے برا جانو اس کے بعد ایمان نہیں ہے تو ہم ہر چیز دیکھ کے کہتے ہو ہمیں کیا غرض ہے جنہیں کھادیاں گاجران ٹیڈو نہ دے پیڑ یہ کہہ کے کہ اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں و انحا ن خود بھی بچو دوسرے کو بھی بچاؤ اللہ ہمیں ہر برائی سے محفوظ رکھے ول ہر وہ بات جو اللہ کی نافرمانی فرمانی ہے جس میں اللہ کی معصیت ہے کا اس سے بچو ول باغی سرکشی اور بغاوت سے بچو یا یہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے یا زکم باز باز کہتے ہیں نصیحت کرنے کو یا تمہارا رب تمہیں نصیحت کرتا ہے لعلکم تاکہ تم تذکرون کوئی نصیحت حاصل کر لو غور و فکر کر لو یہ رب کا حکم ہمیں جو دیا جا رہا ہے وہ اوفوب عہد اللہ لوگوں جو اللہ سے تم نے عہد کیا ہوا ہے کل شہادت کا اسے پورا کر دو وہ پورا تب ہی ہوگا جو اللہ کے حق ہیں وہ اس کے ادا کریں جو انسانوں کے حق ہیں وہ ان کے ادا کریں یہ اللہ کے حقوق ہے جو معاشرے کے حقوق ہیں وہ پورے کریں وہ اوفوبی عہد تم نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اللہ جو تو چاہے گا ویسے چلیں گے آج اس آہد سے کیوں بھاگ رہے ہو او فوبیہ ادا آہت تم تم اللہ کا عہد پورا کرو جبکہ تم نے خود اس سے یہ عہد کیا تھا اللہ نے نہیں پکڑ کے ہم سے کہا تھا ہم اپنی مرضی سے شعوری طور پہ اللہ پہ ایمان لائے تھے اس کے رسول پہ ایمان لائے اس کی کتاب کو مانا اور اس حکم کے تحت چلنے کا عہد کیا یہ ہم نے کیا تھا اللہ نے نہیں زبردستی کروایا تھا تو کہا جو عہد تم نے کیا ہے وہ پورا کرو تم کسن کسل ایمان بہادی دیا لوگو جو اللہ سے تم نے عہد و پیمان قسموں کے ذریعے کیا تھا اسے توڑو تو نہ جب کہ تاکید بھی تم نے خود لگائی تھی اس پہ گرا بھی خود باندھی تھی کہ مالک مانیں گے تیری وقت جال تم اللہ علیہ کفیلا اور تم جانتے ہو تمہارا کفیل اللہ ہے رزق ہمیں وہ دیتا زمین اس کی پہ رہتے ہماری زندگی اس کی وجہ سے قائم ہے یہ نہیں ہمارا کفیل تو اللہ ہے جب اللہ کی کفالت میں ہم ہیں تو پھر اتنا اچھل کود کس بات کا ہے اتنی نافرمانی اور ماسیت کس بات کی ہمارے ہاتھ میں کیا ہے ان اللہ ما تفعلون بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو ان کو جانتا ہے ممکن ہے میں پردہ پرداداری کی وجہ سے بہت سی باتیں آپ سے چھپا لوں آپ بہت سی باتیں مجھ سے چھپا لیں لیکن ہم میں سے کوئی شخص اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتا اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو مان لیں ہمارے گھروں میں خوشیاں آ جائیں گی ہمارا معاشرہ خوش ہو جائے گا ہماری زندگی میں عزتیں اللہ عطا کر دے گا اور آخرت میں ہم اللہ کے مہمان بن جائیں گے بصورت دیگر اس سے بالکل الٹ سمجھ لیں اللہ ہم سب کو اس بات سے محفوظ فرمائے اقول ولیحد وصطفر اللہ و الحمد للہ نحمدین شرور صنع و من سیات یا مالین اشحد اللہ محمد اللہ محمد علی آل محمد ابراہیم والا علی ابراہیم مجید اللہ المبارک على محمد ان والا علی محمد, محمد ان کم بارک تعالیٰ براہیم والا عالی براہیم مجید ایک بھائی نے آپ سے التماس کی ہے کہ ان کے بھائی اسپتال میں زیر علاج ہیں تمام ساتھیوں سے انہوں نے التماس کی ہے ان کے لیے دعا کریں اللہ انہیں شفائے کام لاجلاتا فرمائے ایک بھائی نے کہا کہ میری والدہ کے لیے خصوصی دعا فرمائیں تاکہ اللہ کی رحمت سے صحت یاب ہو جائیں اللہ سب پر رحم فرمائے یہ ایک بھائی نے کہا کہ میرے والد محترم بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں اللہ انہیں صحت عطا فرمائے یہ ایک بھائی نے کہا کہ بیماری کے لیے دعا کی درخواست ہے خاص طور پر نام لے کے ہمارے پیارے بیٹے دانیال آصف جو کہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں اللہ مالک سے دعا ہے اللہ اس بچے پر رحم فرمائے اس کا علاج شروع ہو گیا ہے اللہ اسے صحت کا عملہ عجلہ عطا فرمائے اس کے والد محترم بھی کچھ دیر پہلے کینسر ہی کی وجہ سے دنیا سے تشریف لے گئے بہت نیک لو آدمی تھے اللہ اس بچے پہ رحم فرمائے اور اپنی ماں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اسے یہ کل ہماری یہ دھلے کے اندر مسجد ہے ربانی اس کے خطیب تھے سید محمد اسماعیل شاہ صاحب پرسوں عشاء کی نماز میں انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہسپتال لایا گیا مجھے ساتھی بتا رہے تھے کہ تین دفعہ انہوں نے کلمہ پڑھا تو جان دے دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس بندے کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا ہمیں اپنے لیے بھی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دینا اے اللہ ایمان کی حالت میں زندہ رکھنا اسی حالت میں موت نصیب فرمانا اللہ مالک سے دعا ہے اللہ ان بزرگوں پہ رحم فرمائے اگلی منزلیں ان پہ آسان کر دے ایک بھائی نے کہا ہے کہ میری بھانجی اور میری بہنیں بے اولاد ہیں اللہ سب بے اولادوں پہ رحم فرمائے ایک بھائی نے عایت لکھی ہے یومنادوک اللہ عثن ناسم بے امام ام فمنوت یا کتاب بھی میرے عزیز بھائی یہ جمعہ کا خطبہ ہے آپ میرے پاس تشریف لائیں میں انشاءاللہ آپ کی تسلی کرنے کی کوشش کروں گا ایک بھائی نے سوال کیا ہے جیز رسم ہے رسول اللہ نے اپنی بیٹیوں کو نکاح کے وقت کچھ دیا تھا اگر کچھ دیا تھا تو, تو وہ کیا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ انہیں آپ نے کچھ دیا تھا بعض روایات ایسی آتی ہیں کہ سیدنا علی کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنی کوئی چیز بیچ کے گھر کا سامان بنائیں عرب میں آج بھی رواج یہی ہے کہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ خود اپنے گھر کا سارا سامان بناتا ہے اور پھر بیٹی کو لے کے ماں باپ کے گھر نہیں آتے اس کے گھر اسے چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ جو ہمارے ہاں ہے کہ جہیز کا سارا معاملہ کھانا اور برات کا سارا یہ ہندوانہ رسم ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے اور بہت سی بیٹیاں بہت سی بیٹیاں صرف اس لیے بیٹھی رہتی ہیں کہ ان کے والدین کے پاس جہیز کے لیے دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں چونکہ ہمارے معاشرے میں یہ خباص کینسر کی طرح پھیلی ہوئی ہے ہمیں ایسی گرے گھرانوں کی اوپر نظر رکھنی چاہیے اور اپنی زکوٰۃ کی رقم سے بھی ان بیٹیوں کو ودا کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھ کے ان بیٹیوں کی ہیلپ کر کے انہیں ان کے گھر تک بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک والدین کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے دو کپڑوں میں بھیج دو تو اگر کوئی والدین غلطی سے اپنی بیٹی کو اس طرح بھیج ہی دیتے ہیں تو ساری عمر چین نہیں لینے دیا جاتا تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بیٹیوں سے کسی توقعات نہیں رکھنی چاہیے لیکن اگر خود ہی کہہ کے کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر حوصلہ کرنا چاہیے اللہ ہمارے اندر حوصلہ پیدا فرما دے ایک بھائی نے کہا پیپلز کلونی کمی کشمیر روڈ کا رہائشی ہوں میرے گھر پر کیبل پر پیس ٹی وی اردو نہیں آتا باقی بھی میرے عزیز بھائی دو بجے ہیں ایک تو یہ کہ یہ جتنے کیبل اپریٹر ہیں یہ پیسے لے کے ہر چینل سے پیسے لے کے اسے لگاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی دوسرے مذہبی چینل ہیں انہیں یہ ہضم نہیں ہوتا کیونکہ قرآن و سنت کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور ان کے لیے یہ موت کا سبب بنتا ہے تو انشاءاللہ کوئی بات نہیں حق کا ہمیشہ رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہے لیکن حق جب بھی آتا ہے اللہ اسی کو عزت نصیب فرماتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے تو اگر آپ یہ کہیں کہ ان سے التماس کی جائے تو یہ کریں تو ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ تو پیسے کی وجہ سے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں کاروبار کی وجہ سے میں بہت مقروض ہوں انہوں نے آپ سے التماس کی ہے ایک بھائی نے کہ میں مقروض ہوں کہ میرے لیے دعا کریں اللہ اپنی رحمت سے میرا قرض ادا فرما دے <تصفح> <تصفح> <تصفح> اللہ اکبر ایک بھائی نے کہا اکثر فجر کی نماز کے بعد میرے رستے میں کالی بلی آتی ہے جس کی وجہ سے میرا پورا جسم درد کرتا ہے نہ ہی کوئی کاروبار مجھ سے ہو رہا ہے میرے پیارے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ لا اللہ الا رخ اے اللہ کوئی چیز نحوست نہیں مگر جو تو چاہے وہ ہوتا ہے وال ع الہ غ غ غ تیرے علاوہ غیر میرا کوئی الہ نہیں ہے ہمیں یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے اگر کوئی تکلیف آتی ہے رزق کم ہوتا ہے کاروبار میں کرائسز آتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں کوئی انسان نہ کسی کا کاروبار نہ زندگی نہ بیماری کچھ نہیں کر سکتا ہم اپنی ہر نماز کے بعد یہ کہتے ہیں اللّہ ملا مانی علماء عطی طلا موتی علماء منعٰ ولاََََ فضل جد منقل جد اے اللہ جسے تو دے اس سے کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے تو ہاتھ روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا ہمارے دماغوں کو کیا ہو گیا ہے کیا اللہ فارغ ہو کے بیٹھ گیا ہے اس کی طاقتیں ختم ہو گئی ہیں جو دنیا میں سارے لوگوں نے یہ کام سنبھال لیے ہیں جس کی مرضی کوئی کسی کا رزق چھین لے جس کی مرضی کسی کو موت دے دے نہیں میرے بھائی یہ سب کچھ اللہ کے پاس ہے ویزا مرض طف یشفین جب بیماری بھی میری طرف سے آتی ہے شفا بھی میں دیتا ہوں ان اللہ ہُوا کلق و تلمتین یہ رزق کی کمانڈ اینڈ کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے اوپر نیچے میں گرتا ہوں یہ بھی اللہ رب العزت کہتے ہیں کہا ان اللہ ہومید اللہ وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے تبارکی بھی ملک الاک <قدیر> لوگوں با برکت ہے وہ ذات پاک جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے اور وہی ہر چیز پہ قادر ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ سوار سکتا ہے جب ہم شیطان سے ڈریں گے تو یہی کچھ ہوگا جب ہم اپنے اللہ پہ توکل کرتے ہیں وہ توکل اللہ فہو حسب جو اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے ایک بھائی نے سوال کیا ہے گزارش جمعہ کے ایک اذان بعض مساجد میں دو اذانیں ہوتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوتی تھی یہ دوسری اذان سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شروع ہوئی تھی سیدنا عثمان نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ بہت بڑھ گئے تھے اور اس وقت ممکن نہیں تھا کہ لوگوں تک آواز پہنچ سکے تو ایک اذان ایک حویلی تھی مدینہ میں اوپر کافی بلندی پہ ایک حویلی تھی اس پہ اذان ہوتی جب وہ اذان ختم ہوتی تو مؤذن دوسری اذان مسجد میں کہہ دیتا تو یہ طریقہ کار حضرت عثمان نے صرف لوگوں تک پہنچانے کے لیے کیا تھا آج بھی آپ حرم یا مسجد نبوی میں دیکھیں ایک مؤذن اذان کہتا ہے چند لمحے بعد دوسرا کہہ دیتا ہے تو یہ ہمارے ہاں جو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے اذان پھر دوسری بعد میں اذان اس کا سنت میں کوئی ثبوت نہیں تو ہم اس ایک اس لیے دیتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک التماس ہے آپ سے یہ وزیر آباد سے ہمارے کچھ ساتھی تشریف لائے ہیں مولانا فضل اللہ وزیر آبادی رحمہ اللہ کے نام پہ ایک مسجد بنی ہوئی ہے ان کے پوتے ہی تشریف لائے ہیں انہوں نے ایک مسجد کے ساتھ مسجد کی جگہ تنگ ہو گئی تھی اٹھتیس لاکھ میں ایک مکان خریدا ہے تینتیس لاکھ دیکھ چکے ہیں پانچ لاکھ کی ضرورت ہے ان کے ساتھ جتنا ممکن ہے تعاون فرمائیں اللہ آپ کے مال اور آپ کی عزت اور آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے اللہم انصرنا و لا تنصر علینا و عزنا و لا تزلنا و زدنا و لا تنقصنا و رحمنا انت مولانا ف انصرنا لالکوم الكافرین اللہم اعزل اسلام والمسلمین و ازل الشرک والمشرکین اللہم دمر عداء الدین عزیب الباس رب الناس و شفی انتشافی لا شفاء اللہ شفاوکا شفاء لا يغادر سکما اللہم اشفنا بشفائیکا و دابنا بدوائیکا و اغنینا بفضلیکا من سواک یا واسع الفضل یا واسع المغفرا رحیم اللہ وبین